اور کیا انہوں نے نہ دیکھا اللہ کون کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا بے شک یہ اللہ کو آسان ہے